اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ بنیادی حقوق ہیں حق ہیں ان میں سے ایک ہے و علی ہی ادا لاقیہ کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو اسے سلام کہے اور پھر سلام کہنے کے آداب بھی بتائے کہ علی سلیم الصغیر و کہ جو چھوٹا ہے صغیر وہ کبیر یعنی بڑے کو سلام کہے ورا کہ بو الماشی جو سوار ہے وہ پیادہ ہو پیدل چلنے والے کو سلام کہے اور جو چلنے والا ہے وہ بیٹھے کو سلام کہے اسی طرح فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم وہ کام کرو گے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے وہ کام کیا ہے فرمایا افش سلامہ بینا کم آپس میں سلام کو پھیلا دو سلام کو ہو ایک دوسرے کو زیادہ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افش و سلامتی کو یعنی السلام علیکم کہنے کو عام کر دو اطامتعام <Catherine> ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ وسید الرحام رشتہ داریوں کو جوڑو وسلو بلیور نا سن عام رات کو جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت نماز پڑھو یعنی تہجد کا اہتمام کرو تد خر الجنت سلام تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے داخل ہو جاؤ گے تو یہ سلام کہنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے اور اس کے لیے جان پہچان بھی ضروری نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جس کو جانتا ہے اسے بھی جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کہ آج کل ہمارے ہاں یہ سلام کہنے کا جو رواج ہے یہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے یہ اسلام نے ایک طریقہ کار دیا ہے کہ دو مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کہیں حتیٰ کہ جو دو آدمی آپس میں ناراض ہیں لڑے ہوئے ہیں وہ بھی جب ملیں ایک دوسرے کو وہ بھی سلام کہیں سلام کا حق پھر بھی باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یل تک یعنی فیو رے دو دو لڑے ہوئے آدمی ان کی آپ دن ملاقات ہوتی ہے ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے دوسرا ادھر پھیر لیتا ہے وہ خیرو بل یب دب ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرتا ہے سلام کہنے میں جو پہل کرتا ہے وہ بہتر ہے اگلا جواب دے نہ دے آپ سلام کہہ دیں یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا اور پھر اس پر اجر اور ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا السلام علیکم کہو دس نے کیا السلام علیکم و اللہ کہو بیس نے کیا السلام علیکم و اللہ و کہو تو تیس نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بھائی را فیّّی تم بھی تحیہ تین اور ردو جب تمہیں کوئی تحیات پیش کرے تو اس سے بہتر اس کو جواب دو یا کم از کم اتنا ہی اس کو لوٹا دو تو یہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس سے بڑھ کے جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و بارہ اجر بھی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور ایک مسلمان آدمی کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے صاحب